بیوی اور بچوں کا نفقہ واجب ہے شوہر کے اوپر بیوی اور بچوں کا نفقہ اور ضروری اخراجات کا انتظام کرنا واجب ہے نانو و نفقہ میں کمی کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا فرمان باری تعالی ہے مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر بالاتری دی اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں کو عورتوں پر خرچ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوف کہ تمہارے اوپر ان کا کھانا اور کپڑا اچھے انداز کا واجب ہے اسی طرح امراح کی حجت الوداع میں خطبے کی روایت میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ جن کو تم پسند نہیں کرتے ان سے تمہارے بستر کو استعمال نہ کرائیں نہ ہی انہیں تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں اور جان لو عورتوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ ان کے کھانے اور کپڑے کا اچھا انتظام کرو معاویہ بن خوبا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ ہماری عورت کا ہمارے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا کہ جب کھاؤ تو اسے کھلاؤ اور جب پہنو تو اسے بھی پہناؤ چہرے پر نہ مارو اور نہ ہی اس کے چہرے کو برا کہو یا اللہ تمہارے چہرے کو بگاڑے نہ کہو اگر ناراضگی میں انہیں چھوڑنا ہے تو گھر ہی میں چھوڑو یعنی نہ خود سے باہر نکلو اور نہ انہیں گھر سے نکالو صاحب حق کی روزی کو روک لینا اور انہیں نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے خیسما کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عامر العاص رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کا خازن آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ غموں کا کھانا پانی دیا خاصل نے کہا کہ نہیں تو آپ نے کہا فوراً جا کر انہیں دے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کی روزی کا کوئی مالک ہو اور اس کی روزی روک لے وہ بن جابر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے ایک آزاد کردہ غلام نے ان سے کہا کہ میں یہ مہینہ یہیں بیت المقدس ہی میں گزارنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا کہ اپنے بال بچوں کے لیے اس مہینے کا نفقہ اور خرچ چھوڑ رکھا ہے کہا کہ نہیں تو آپ نے کہا کہ جاؤ اور مہینہ کا خرچ ان کے لئے چھوڑ کر آؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گناہ کے لئے یہی کافی ہے کہ آدمی اپنے ماتحتوں کی روزی ہڑپ کر لے امام بغوی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ آدمی کے لئے جائز نہیں کہ اپنے اہل و عیال کے نفقے میں سے صدقہ و خیرات کرے کیونکہ یہ ثواب کے بجائے گناہ ہو جائے گا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ وہ ہے جو ضروری خرچ سے بچ جانے کے بعد ہو اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے سب سے پہلے اپنے آیال پر خرچ کرو کہا گیا اے اللہ کے رسول میرے عیال کون ہیں آپ نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارے عیال میں سے ہے اس کو کہنے کا حق ہے کہ مجھے کھلاؤ ورنہ الگ کر دو تمہاری لونڈی کو بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ مجھے کھلا کر مجھ سے کام لو تمہاری اولاد تم سے شکایت کر سکتی ہے کہ مجھے کس کے بھروسے پر چھوڑ رہے ہو فقیل من اعول کے متعلق علماء کا کہنا ہے کہ یہ تفسیر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے اگر مان لیا جائے کہ یہ تفسیر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے پھر بھی یہ تفسیر متعین ہے کیونکہ دوسرے نصوص بھی اس پر دال ہیں جو اس کی تائد کرتے ہیں اہل ایال کے لیے اقتصاب رزق صدقہ ہے بیوی اور بچوں کے لیے اقتصاب رزق حلال اور اس کے لیے جد و جہد بھی باعث اجر ہے ایسے شخص کو اللہ کے رسول نے فی سبیل اللہ جہاد کے راستے میں شمار فرمایا ہے اگر انسان حسن نیت سے حلال روزی جائز طریقے سے کماتا ہے تو وہ بہت بڑے اجر کا مستحق ہے کاب بن عجرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو صحابہ نے اس کی چستی اور جفا کشی کو دیکھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول کاش اس کی یہ چستی اور جفا کشی اللہ کی راہ یعنی جہاد میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بچوں کو کھلانے پلانے اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے نکلا ہے تو وہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ جہاد میں ہے اگر وہ بوڑھے والدین کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے اور اگر اپنے نفس کے عفت و عزت کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے اگر وہ دکھاوے یا فخر و غرور کے لیے نکلا ہے تو شیطان کے راستے میں ہے سعد بقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں میری عیادت اور بیمار پرسی کے لیے آئے آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جس شہر سے ہجرت کر چکا ہے وہاں اس کی موت ہو آپ نے فرمایا اللہ تعالی ابن عفرا پر رحم کرے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے پورے مال کی وسیعت کر دوں آپ نے کہا نہیں پھر میں نے کہا کہ آدھے مال کی وسیعت کر دوں فرمایا نہیں میں نے کہا تہائی مال کی وسیعت کر دوں آپ نے کہا کہ تہائی مال, کہ مال کی وسیعت کر سکتے ہو وہ تہائی بھی زیادہ ہے دیکھو اپنے وارثوں کو تم غیر محتاج چھوڑ کر مرو یہ اچھا ہے اس سے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ کہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں اور تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف سے صدقہ کا ہے یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں لکما ڈالو گے تو وہ بھی صدقہ کا ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے شفا دے اور اس کے بعد کچھ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ نقصان اٹھائیں گے ان دنوں ان کی اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی تھی علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا بالاجماع واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کا نام اس لیے دیا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فرض کے ادا کرنے میں اجر نہیں لوگوں کو معلوم تھا کہ صدقہ و خیرات میں اجر و ثواب ہے تو انہیں یہ بھی بتایا کہ اہل و عیال پر خرچ بھی صدقہ ہی ہے تاکہ عام صدقہ و خیرات اس وقت تک نہ کریں جب تک اہل و عیال کو اس کی ضرورت کا خرچ نہ دے دیں اس میں فرض صدقے کو نفلی صدقے پر مقدم کیا ہے اس موقع پر یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ بیوی بی بچوں کو اسی قدر نفخہ طلب کرنا جائز ہے جس کی طاقت شوہر اور باپ رکھتا ہو اللہ کا فرمان ہے لینفق ذو سعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاہ اللہ لا يکلف اللہ نفساً إلا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جس کی روزی تنگ ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرے اللہ رب العزت کسی کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا کسی کو دیا ہے تنگی کے بعد اللہ آسانی کرے گا اس آیت میں بیوی اور بچوں کو یہ نصیحت ہے کہ صبر کریں اگر اس وقت تنگی ہے تو آئندہ اللہ رب العزت فراقیہ رزق دے سکتا ہے اس وجہ سے بیوی شوہر کی طاقت سے بڑھ کر خرچ کا مطالبہ نہ کرے اس کو بھی حکم ہے زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تنگیے رزق کے وقت شوہر کو ہدایت انسان کو اللہ نے اس کی طاقت بھر ہی کی تکلیف دی ہے شری طور پر جب اس کے پاس زیادہ مال نہیں تو زیادہ کہاں سے لے کر آئے کیا بیوی کے خاطر چوری ڈکیٹی یا دھوکہ بازی سے مال کما کر اس کے قدموں میں ڈالے یہ بھی تو گناہ کی بات ہے ایسے موقع پر شوہر کو ایک نصیحت ہے کہ اگر وہ حسب ضرورت نفقہ کا انتظام نہیں کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ ایسی صورت میں خصوصی نرم گوئی اور حسن اخلاق سے بیوی کو سمجھائے یہی اللہ کا حکم ہے اگر اس کے حقوق مالیا میں کمی بھی کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ سختی اور مار پیٹ کا معاملہ بھی کر رہا ہے تو اس صورت میں حسنِ معاشرت کہاں رہ پائے گی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے اللہ رب العزت نے اسراء میں و اقارب کو دینے کا حکم دیا ہے پھر ارشاد فرمایا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ رَحْمَتٍ مِّن رَبِّكَ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا اگر کرابت داروں کو نہ دے سکو اللہ کی رحمت وسعت رز کی امید اور طرف کرتے ہوئے تو ان سے اچھی بات کہہ کر عذر کر لو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر تم سے تمہارے اقارب یا جن کو دینے کا حکم ہم نے تمہیں دیا ہے کچھ طلب کریں اور تمہارے پاس انہیں دینے کے لیے نہ ہو اور ان سے چہرہ پھیر رہے ہو تو ان سے اچھی بات کہہ کر نکل جاؤ اور نرمی سے وعدہ کر دو کہ اللہ نے دیا تو ضرور تمہیں ملے گا اسی طرح شوہر نیک نیتی سے وعدہ کر کے بیوی بچوں کو تسلی دیا کرے لیکن خدا نخواستہ اگر بیوی صبر کرنے پر راضی نہ ہو تو بڑے ہی نرم لہجے میں اس سے کہہ دے کہ میرے پاس اس سے زیادہ نان و نفقہ نہیں ہے اگر تم صبر کر سکتی ہو تو کرو ورنہ اگر دوسرا راستہ یعنی طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں یہی اسوائے رسول ہے اور اسی کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی تھی فرمان رب بھی ہے يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ میں کچھ دے کر اچھائی سے تمہیں رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر رہی ہو تو بے شک تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اچھا بدلہ رکھ چھوڑا ہے نہ کوئی سخت کلامی اور نہ بدخلوقی یعنی آؤ جس طرح صلح سے اکٹھے ہوئے تھے اسی طرح پورے ہوش و حواس اور عقل سے صلح و شانتی سے الگ ہو جائیں عورتوں کا شوہروں سے وسعت سے زیادہ طلب کرنا ہلاکت کا سبب ہے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب و میں صحیح صنعت سے ابو سعید خدری یا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی پہلی ہلاکت کا سبب یہ رہا کہ نادار آدمی کی بیوی اپنے شوہر کو کپڑے اور زیورات اسی طرح مہیا کرنے پر مجبور کرتے تھے جس طرح مالدار کی بیوی مجبور کرتی تھی